شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ولقماری اذا ہے والسماء وما بناها والارض وما طحاها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 ربهم ولا قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھپلایا جب ان میں سے ایک نہایت بد وقت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر سوالے نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے حضر کرو